بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين صدق الله العظيم محترم مسلمان بأيو بهنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہر کوئی اس دنیا میں اپنا درد بیان کرتا ہے مگر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو امت کا درد بیان کرتے ہیں امت کے غم میں گھل گھل کر شمع کی مانند خود جل کر فنا ہو جاتے ہیں دوسروں کی بقا کے لیے فنا ہو جانے والے کتنے عجیب ہوا کرتے ہوں گے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ تختہ دار پر لٹکے ہوئے ہیں عرب کے مشرقین ان کے زندہ جسم کو نیزے سے چھید رہے ہیں اچانک ایک بدبخت آواز اٹھتی ہے خبیب کیا خیال ہے اگر تمہاری جگہ محمد کو ہانسی پر لٹکا دیا جائے ناؤز باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام خبیب تڑپ اٹھتا ہے دل کی گہرائیوں سے چیختا ہے اللہ کی قسم میرے حبیب کے قدموں میں مدینے میں کانٹا بھی چھپ جائے میں برداشت نہیں کر سکتا یہ لوگ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں یہ سوات ہے جنت نظیر سوات بجلی کے کھمبے پر ایک مجاہد کی لاش لٹکی ہوئی ہے ایک پرچی ساتھ پڑی ہے مفسط فی العرب اس پر لکھا ہوا ہے کچھ لوگ خوش ہیں اور کچھ پریشان جبکہ امت کے نوجوان جذبہ انتقام لیے کسی چیک پوسٹ یا کسی فوجی کانوائے پر فدائی بم بن کر پھٹ پڑتے ہیں لیکن ایک طبقہ جو خود کو مجاہدین کا ہمدرد تصور کرتا ہے کہتا ہوا نظر آتا ہے اوف ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستانی حکومت اور اس کی فوج بڑی زور آور ہے اس سے ٹکر مت لو یہ لوگ جو خود تاریخ جہاد ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں ان لوگوں کو ملامت کا نشانہ بناتے ہیں جو کٹ تو گئے مگر تاغوت کے آگے جھکے نہیں بکے نہیں جو اپنے آہت کو پورا کر گئے سوات کے خبیب اور مکے کے خبیب میں کتنی یکسانیت ہے کتنا سکون و اطمینان ہے ان کے مبارک چہروں پر دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں دونوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اسلامی انقلاب کے خاطر لٹکتی ہوئی ان لاشوں کی اہمیت کو سو سالہ نابینا بوڑھی اسما رضی اللہ عنہ ہی سمجھ سکتی ہیں جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی لٹکتی لاش کو چھو کر کہا تھا کیا یہ شہ سوار ابھی تک اپنے گھوڑے سے نہیں اترا اسلامی انقلاب کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارہ ٹکڑے کیے گئے ان کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں تڑپایا گیا کھولتے ہوئے ابلتے تیل میں ڈالا گیا بچے یتیم ہوئے عورتیں بیوہ ہوئیں گھر بار اور ملک و دولت ویران ہوئے لیکن اسلامی انقلاب کا سفر تھما نہیں رکا نہیں جہاں میں اہل ایما مثل خورشید جیتے ہیں جہاں میں اہل ایما مثل خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر کسی کی شہادت یا وفات سے یہ کاروان نہیں رکے گا اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رہتی دنیا تک اس امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں کسی کے آنے اور جانے سے اس قافلے کے راہی نہ رکے ہیں اور نہ ہی رک سکتے ہیں کچھ کافروں کے کارندے دے جیسے پاکستانی وزیر داخلہ شیطان ملک ہمیں مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتا ہے اس دھمکی کو مجاہدین ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کوئی مچھلی کو پانی میں ڈبونے کی دھمکی دے ہم شہادت کو انعام سمجھتے ہیں شہادت کو اللہ تعالی ابدی حیات اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرزو قرار دیتے ہیں شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی حیات ہے حیات شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی حیات, حیات ہے مسلمان تو نئے کپڑے پہننے پر بھی, بھی, بھی آپس میں ایک دوسرے, دوسرے کو یوں دعا دیتے ہیں, ہی ہیں مت شہیدا دا دا یعنی نیا پہنو سعادت کی زندگی اور دا شہادت دا کی موت پاؤ اللہ ہمیں شہادت جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ فرمائے آمین یہ کفر کے مزدور ہمیں اپنے ٹینکوں اور جہازوں سے ڈراتے ہیں کوئی ان سے پوچھے تو صحیح آج امریکہ اس سے پہلے روس اور اس سے بھی پہلے انگریز ہمارے خلاف لڑتے رہے ہیں کیا وہ غلیل اور ڈنڈوں سے لڑتے رہے ہیں جو آج شکست خوردہ ناپاک فوج کسی نئی خوفناک جنگ سے ہمیں ڈرا رہی ہے اللہ ہمارا حامی عناصر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوات تو مجاہدین کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ریڈیو ٹی وی اور اخبارات کی خبروں میں سوات یقیناً مجاہدین کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے اگر حکومتی دعوے سچ ہیں سوات اور بنیر میں جھڑپو اور فدائی حملوں کا کیا مطلب ہے سلائے عام ہے یاران نقطہ کے لیے ہمیں سری لنکا کے تامل ناڈو سے تشبیح دینے والے احمق اس حقیقت کو کیوں بلا دینا چاہتے ہیں کہ مختلف ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہم <سلام> نے جہاد <سلام> کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے انشاءاللہ ایک وقت تھا جب پورا افغانستان آپ کے بھائیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اس وقت امریکہ اور اس کے دمچھلے پاکستانی فوج اور پرویز وغیرہ اتراتے پھرتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن آج الحمدللہ للہ نو سالوں سے مسلسل کفار فار اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں طالبان کی دہشت سے دجالی قوتوں پر, پر لرزہ ہے بلکہ جہاد کا دائرہ پاکستان, پاکستان تک پھیل چکا ہے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے اور سستی مت کرو اور پریشان نہ ہو اور تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو میرے محترم بھائیوں بہنوں دو ہزار چار میں حکومت پاکستان نے چھ سو غیر ملکیوں کی موجودگی کے بہانے مجاہدین کے خلاف وانا میں آپریشن شروع کیا تھا ان مجاہدین میں سے آج اکثر شہید ہو چکے ہیں لیکن ان کے خون کی برکت دیکھیے ان کی قربانیوں کے نتائج و سمرات دیکھیے کہ آج ساٹھ ہزار سے زائد مجاہدین پورے پاکستان میں سرگرم عمل ہیں وہ اپنے لال مسجد کے بھائیوں بہنوں کے مقصد شریعت یا شہادت پروانہ پر وار نثار ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ فضائی حملوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہے کل لال مسجد والوں کا خون ہمیں اسلامی انقلاب کے لیے پکار رہا تھا تو آج سوات میں لٹکتی لاشیں بمباری سے شہید مسجد و مدارس اور قرآن کے بکھرے ہوئے مقدس اوراق وزیرستان اور قبائل میں عورتوں بچوں اور بھائیوں کی ٹکڑوں میں بٹی لاشیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دہائیاں دے رہی ہیں hey, کوئی خبیب کوارش جن کی لٹکتی ہوئی لاش کسی گھڑیال کی مانند اسلامی تاریخ کے بہادروں کی دہانی کراتی ہے عبیب رضی اللہ عنہ کی آخری وصیت یہ اشعار تھے مصرعی ولسط ابالیتمسلم سینا اختل مسلما, وَلَسْتُ مسلما شق اوصال شلو اگر اسلام کے حالت میں میں مارا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری لاش اللہ کی راہ میں کس پہلو گرے گی اللہ کے کی لیے کیا مشکل ہے کہ وہ میرے بدن کے ان ٹکڑوں میں برکت ڈال دے محترم مسلمانوں راہ جہاد انتہ کٹن اور مشکلات سے بھرپور راستہ ہے اس راہ کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا لازم ہے جو دس پندرہ سالوں سے ماں باپ اور دنیاوی لذتوں سے دور جہاد میں مصروف ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اس کلمے کی سر بلندی کے لیے نکل کھڑے ہوئے اسلام کی سر بلندی کے لیے انہوں نے اپنے سر تو کٹوا دیے لیکن جھکائے نہیں میں آپ کو میدان جہاد میں آ کر حقیقی حالات سے آگاہ ہونے اور اسلامی انقلاب کے اس سفر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر ہیں روز محشر اس زخمی کا آپ کیسے سامنا کریں گے جو اناڑی سرجن کے ہاں اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں سے محروم ہو گیا اللہ کے سامنے آپ ان یتیموں کا کیا جواب دیں گے جن کے والد کو ابتدائی طبی امداد تک دینے والا کوئی نہیں تھا مہنگی مہنگی فیسیں لے کر خدمت انسانیت کا دعویٰ کرنے والے کیا اللہ سے نہیں ڈرتے آپ ایک انجینئر ہیں مختلف قسم کے کروڑوں ڈالر کے جنگی ساز و سامان بے علمی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے کیا ان باتوں کا حساب و کتاب روز قیامت آپ سے نہ ہوگا ڈرون تیارے جو آئے روز تباہی مچا رہے ہیں کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا باصلاحیت شخص موجود نہیں جو اس جاسوس تیارے کا توڑ نکالے آپ ایک عالم دین ہیں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہمارے اساتذہ اور سر کے تاج ہیں لیکن مجاہدین کی غلطیوں کی اصلاح سے غفلت برتنے والوں بیجا ان پر تنقید کرنے والوں جہادی مورچے کم علم جوانوں کے حوالے کر کے مطمئن ہو جانے والوں سے کیا اللہ حساب کتاب نہ کرے گا عام مسلمانوں کو اسلامی انقلاب کے لیے ابھار کر پچھلی صفوں میں بیٹھ رہنے والوں کی خدمت میں بہ ہزار ادب گزارش ہے لوکن تمامی فکن امامی یعنی اگر آپ میرے امام ہیں تو میرے آگے آگے رہیے عجیب بات ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں جانے سے دینی خدمات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اسلام کا سر بلند ہوا لیکن جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ نے جہاد کے بہانوں کا جواب دیتے تعجب ہے کہ وہ خود ترک جہاد کے بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں مجاہد کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور مقابل میں کفار یا ان کی اتحادی ہیں پھر بھی پاکستان میں جاری جہاد کے بارے میں شکوق و شبہات اٹھائے جاتے ہیں لمس لہذا یزوب القلب من کم دن لمس لہذا یزوب القلب من کم دن. ان ان کا نفلقلب اسلام المانوں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بند اپنا تو بند میرے بھائیوں بہنوں مجاہد ساتھیوں نوجوان پدائیوں ہمت نہ ہاریے آگے بڑھتے رہیے لوگوں کی ملامتوں تانوں اور اعتراضات کی پرواہ نہ کیجیے اسلامی انقلاب ہماری منزل ہے شریعت یا شہادت ہمارا نعرہ ہے ملا محمد عمر مجاہد حفیظ اللہ ہمارے امیر المومنین ہیں افغانستان اور پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کر کے ہندوستان کی طرف بڑھ کر دوزخ سے چھٹکارے کا پیغمبری پروانہ حاصل کیجیے ہندوؤں کی لڑکیوں کو باندیاں اور لڑکوں کو غلام بنائیے ان کے بادشاہوں کو قیدی بنائیے ان کے مال و دولت کو غنیمت بنا کے مسلمانوں کی اقتصاد و معیشت کو مضبوط کیجیے یقیناً عزت صرف اور صرف اللہ اس کے رسول اور مومنین کا حق ہے ولی اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور شہیدوں کو اپنی رضا زخمیوں کو شفا اور مسلمانوں کو اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین